سے جو لوگ فارغ ہو چکے ہیں کریم اماد فقط مجید اعوذ باللہ من الشیطان وزیم قدف الح المحمن محترم حضرات ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریف خالق کائنات مالک ارض و سماج کے لیے لائق الزیبہ ہے بیش و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے محترم حضرات آج تیویس شابان بروز جمعہ میں آپ تمام لوگوں کا اس مسجد میں استقبال کرتے ہوئے خیر مقدم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں بھی ہمیں اسی طرح جمع فرمائیں آمین, آمین, آمین یا رب العالمین محترم حضرات آپ لوگ اس حیثیت سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے مقدس گھر مقد المکرمہ کے پڑوس میں آپ رہتے ہیں مکے میں رہنے کے وجہ سے بہت سارے علماء کرام جو اللہ کے گھر کو زیارت کے نیچت سے عمرہ ادا کرنے آتے ہیں تو آپ لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں اور جالیات کی جانب سے ایسے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اور یہ بھی پروگرام مکتبہ تویتو جالیات فرا کاکیہ کی جا تعاون سے جانب سے منعقد کیا گیا ہے اور مجموعہ انا نسکان بن لادن کے تعاون سے یہاں اس پروگرام کو رکھا گیا ہے تو مکے میں رہنے کی وجہ سے علماء کرام یہاں تشریف لا کر آپ کو دین کی باتیں بتاتے ہیں اسی طرح آج جو معزز مہمان ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں وہ ان کا تعار محتاج تعارف نہیں ہے مشہور شخصیت ہے ہندوستان کے رہنے والے ابو زعید ضمیر حفیظہ اللہ جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ممکن حد تک امت کے اندر اصلاح کی کوشش کی ہے اور آج وہ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ فضلت الشیخ کا بیان غور سے سنیں عمل کرنے کے نیت سے سنیں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فضلت الشیخ کی اس کوششوں کو ان کے میزان حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائیں اب میں بغیر کسی تاخیر کے شیخ محترم ابو زئی ضمیر حفیظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں وزیرت الشیئر ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستاثره ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضللہ ومن یضلل فلا هادیلہ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 وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کن <مؤمنین> میرے محترم دینی بھائیوں اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس کے گھر میں آج ہم سب یہاں جمع ہیں اور یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی شرف کی چیز ہے کہ اس امن کے شہر میں اللہ تعالی نے آپ کو رہنے کی توفیق دی اور اللہ کے گھر سے قریب کیا ورنہ بہت سارے مالدار لوگ دنیا میں ہیں جن کے پاس وسائل اور اخباب کی کمی نہیں لیکن توفیق کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے گھر سے دور ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جو موقع دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کی قدر کرنا واجب ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ولا ولا انت ملا ان کن تمین ایمان والوں سے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا والا نو ہمت مت ہارو و غم مت کرو وہ انت ملا ان كنتم مؤمنين یقین رکھو تم ہی غالب رہو گے شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے رہو غلبہ تمہارے لیے ہے عالم میں غالب تم ہی رہو گے بشرط ہے کہ تم مومن ہو اس آیت سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے غلبے کو تعلیم مال و دولت ٹیکنالوجی وسائل و اسباب ان چیزوں سے جوڑ کے نہیں بتایا بلکہ مسلمانوں کو دنیا میں غالب آنے کے لیے سب سے بنیادی شرط شرط جو چاہیے جس کے بغیر وہ اللہ تعالی کی مدد کے مستحق نہیں ہو سکتے وہ شرط ایمان کی صحت اور ایمان کا کمال ساری چیزیں مسلمانوں کے پاس ہوں لیکن ایمان میں کھوٹ ہو عقیدے میں بگاڑ ہو یقین کی کمزوری ہو تو سب کچھ ہو کر بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور غلبے سے محروم رہیں گے لیکن مسلمانوں کے پاس اگر ایمان کی قوت ہے اور عقائد کی صحت ہے تو اسباب کی قلت بھی ان کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی لیکن یہاں پر آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تم, تم مومن ہو تو کیا مومن ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ایک آدمی زبان سے کلیمے کا اقرار کر لے اور بس ابا چیزوں کو زبان سے مان کر ان کا اقرار اور اظہار کر لے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں کیا زبانی اقرار ایک انسان کے لیے اللہ کی مدد اور دنیا میں غلبے کے لیے کافی ہے قرآن کریم کا سرسری مطالعہ کرنے والا بھی اس بات کو جانتا ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے ایمان کی بنیاد پر وعدے کیے ہیں وہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے تعلق سے صفاق بھی بیان کیے ہیں ایک آدمی صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کرنے اور نجات پا جائے کافی نہیں ہے اس کی شرائط ہیں اس کے اوصاف ہیں جو آدمی کو کامیاب کرتے ہیں ایک مومن صرف کلمہ گو نہیں ہوتا ہے اس کا دل اس کی زبان اس کا بدن ان اعمال کو کرنے والا ہوتا ہے جو اللہ سے قریب کریں اللہ کی مدد کا اللہ کی نصرت کا اس کو حقدار بنائیں لہذا آج کی اس مختصر سی مجلس میں مومن کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے ایک ایمان والے کو کیسا ہونا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں ہم دیکھیں گے اللہ تعالی مشک اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توجہ فرمائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسی بننا تو امن و حملہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے اقرار کے بعد سے امتحان شروع ہوتا ہے اور ایک بھی ایمان والا ایسا نہیں ہے جس کا اللہ امتحان نہیں لے گا یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ کیا ایمان والے سمجھتے ہیں کیا لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اتنا کہہ دینے پر وہ بچ جائیں گے انہیں چھوڑ دیا جائے گا ان کا کوئی امتحان نہیں ان کی کوئی آزمائش نہیں آزمائش ہر ایک پر آئے گی اور ایمان لاتے ہی آزمائش شروع ہو جاتی ہے اسی बहुत بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم دین کی طرف آئیں ہم نے اپنے عقائد صحیح کیے یا ہم اسلام میں نہیں تھے اسلام میں آئیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری آسانیاں ہمارے لیے ہوں برکات اور نعمتیں اور کامیابیاں ہمارے قدم چھوئیں لیکن ایمان لاتے ہی اسلام میں آتے ہی توحید پر اور اللہ کے قریب آتے ہی آزمائیں سے شروع ہو گئی ایک کے بعد ایک مصیبت. تو یاد رکھیں کہ ایمان پر آنے کا پہلا مرحلہ اس کے بعد کا پہلا مرحلہ آزمائش لیکن یہ آزمائش موت تک چلتی رہتی ہے کسنا اللہ نے فرمایا ہم تم کو آزماتے ہیں شر اور خیر دونوں کے ذریعے سے مومن کی آزمائش دو اعتبار سے ہوتی ہے کبھی شر کے ذریعے سے اور کبھی خیر کے ذریعے سے کبھی برے حالات آتے ہیں بیماری مال و دولت کی کمی رزق میں قلت رشتے داروں کی ناراضگیاں لوگوں کی دشمنی سیاسی حالات کا بگاڑ کئی اعتبار سے ایک انسان دنیا میں پریشان ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے مومن کا امتحان ہوتا ہے کبھی امتحان دنیا کی نعمتوں سے ہوتا ہے اللہ مال دیتا ہے صحت دیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اعتبار سے آسائش اور دنیا کی ساری راحتیں اس کو دیتا ہے یہ دنیا میں اللہ کا انعام نہیں ہوتا ہے یہ دنیا میں اللہ کا امتحان ہوتا ہے کیونکہ چاہے برے حالات آئیں اچھے حالات آئیں یہ دونوں حالات مومن کا امتحان ہوتے ہیں برے حالات میں امتحان میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ مومن اس میں اللہ کی شکایت نہ کرے صبر کرے وہ اللہ سے ناراض نہ ہو کہ کیسا اللہ ہے جو اتنی مصیبتیں ڈالا ایمان لا کے بھی دنیا میں قبر کرنے والے نعمتوں میں پڑے ہیں اور ہم ایمان لا کے دیکھو کیسے قلت میں ہیں ذلت میں ہیں مصیبت میں ہیں پریشانی میں ہیں شکایت نہیں کریں کبر کرنے والے اپنے گھروں میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور ہم ایمان والے دیکھو گھروں سے بھی بچوں سے دور تنگی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں دل میں شکایت نہیں مومن ایسا نہیں ہوتا ہے اس کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا رحم والا ہے اور وہ مومن کے ساتھ میں برا معاملہ نہیں کرتا ہے وہ مومن کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے کبھی امتحان راحت کا ہوتا ہے اللہ دنیا میں مال صحت سب کچھ دیتا ہے اس میں مومن کا امتحان ہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر کرتا ہے یا آزاد روی خواہش پرسی مبتلا ہو جاتا ہے مال آیا اب حرام طریقے سے لٹانا شروع کیا اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں عیاشی میں اس کو لٹانا شروع کیا فیل ہو گیا یہ صحت ملی اس صحت کو دنیا میں لگا دیا یا زینت میں استعمال کیا اپنے آپ کو نمایاں کرنے میں تو ایسا آدمی اور صحت کو غفلت میں استعمال کیا یہ ناکام ہو گیا دنیا میں عہدہ ملا دنیا میں شہرت ملی دنیا میں وسائل ہاتھ میں آئے ان کا استعمال آخرت کی بجائے دنیا کے لیے کرے آخرت کو بھول کے دنیا میں ان کو برباد کر دے سرق کر دے خالق کی بجائے مخلوق میں مصروف ہو جائے یہ آدمی ناکام ہو گئے واقعی مومن کون ہوتا ہے جو مخلوق میں رہ کر خالق کو بھولتا نہیں بلکہ مخلوقات کے صحیح استعمال کو مال ہو صحت ہو عہدہ ہو دنیا کی کوئی بھی چیز اس مخلوق کو ذریعہ بناتا ہے اللہ کے قرب کا ہے وہ مال خرچ کرتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اپنے جسم کو صحیح استعمال کرتا ہے اللہ کی عبادت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اپنی دنیا کو استعمال کرتا ہے اللہ سے آخرت میں اور دنیا میں قریب ہونے کے تو یہ دو امتحان مومن کے لئے ہیں مومن ان دونوں امتحانوں میں کامیاب ہوتا ہے جو فیل ہو جائے جس درجے کی ناکامی ہے اس درجے کی ایمان میں کمزوری ہے دو چیزیں یاد رکھیں ایک ہے ایمان کی صحت اور دوسرے ہے ایمان کی قوت بعض اوقات ایمان صحیح ہوتا ہے لیکن قوی نہیں ہوتا ہے اکثر اوقات آدمی ایمان اور عقیدے کی صحت پر کفاط کر لیتا ہے اس کی قوت پر دھیان نہیں دیتا ہے توحید کی قسمیں مجھ کو معلوم ہے توحید ربوبیت توحید الویت توحید صفات پورا یاب ہے دلیلوں کے ساتھ ہو گیا عقیدہ صحیح ارقان ایمان پورے مجھ کو معلوم ہے اللہ پر ایمان فریتوں پر کتابوں پر رسولوں پر آخرت کے دن پر تقدیر کی بلائی برائی سب یاد ہے دلیل کے ساتھ ہو گیا کامیاب ہو گیا نہیں اس نے ایمان کا علم حاصل کیا اور اپنے عقیدے کو صحیح کیا لیکن کیا اس کا ایمان قوی ہے اللہ ایک ہے یہ مانتا ہے اللہ علم والا ہے مانتا ہے اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے رحمت والا ہے مانتا ہے لیکن کیا اللہ کی رحمت سے اس کو ایسی امید ہے جیسی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے مسائل میں مصیبتوں میں بیماری میں فقر فاقے میں کیا اس کو یقین ہے اللہ قابل مدد کرنے پر وہ یقین کتنا ہے علم ہے یقین ٹھیک ہے لیکن اس یقین کی قوت کتنی ہے اللہ تعالی ہر وقت دیکھتا ہے اکیلے میں ہو بازار میں ہو گھر میں ہو مسجد میں ہو اللہ دیکھتا ہے لیکن اللہ استہبار اس کو کتنا ہے وہ جانتا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ دیکھتا ہے اللہ یار لیکن وہ دیکھنے کا اس کو استہوار ہے کہ پرائی عورتوں کو دیکھتے وقت کیا اس کی نگاہ جب پڑتی ہے وہ اپنی نگاہ کو جھکاتا ہے اس ڈر سے کہ اللہ میری نگاہ کو دیکھ رہا ہے لاتد رق البار وق البار نگاہیں اس کو نہیں پا سکتیں لیکن وہ نگاہوں کو پا دیتا ہے کیا اس وقت ایمان اتنی قوت میں اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کی نگاہوں کو جھکا دے کل منین یاغمن ابسار ہی اے نبی ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکانے ہیں۔ یہ ایمان کے قوت ہے جو آدمی کو واقعی دین پر جماتی دی ہے عقیدہ ہم لوگ سیکھ لیتے ہیں بعض کتابیں پڑھ لیتے ہیں بعض ضرور سن لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیتتے ہیں اب جنت ہمارے انتظار میں ہے یہاں مر گئے جنت پہ چلے گئے ہم تو ہمارا عقیدہ ایک دم مضبوط لیکن اللہ کا خوف ویسا ہے اللہ کی محبت دل میں کتنی ہے کہ اگر دنیا میں سب کچھ کھو کر اللہ کو پانے کا موقع آئے ہے تیاری اس میں عقیدہ مضبوط نہیں ہے ٹھیک ہے صحیح عقیدہ ہے اس میں شرک نہیں ہے اس میں کفر نہیں ہے اس میں نفاق نہیں ہے اچھی بات ہے یہ صحیح ہے لیکن واقعی اس میں خود کتنی ہے کیا یہ عقیدہ اس کو گناہوں سے روک سکتا ہے اگر یہ عقیدہ اس کو گناہوں سے نہیں روکتا ہے یہ کمزور ہے لہذا ایک تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو صحیح کریں باطل عقائد سے اس کو پاک کریں شک سے شرک سے انکار سے اس کو پاک رکھیں ایک یہ چیز دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے عقیدے کو اپنے ایمان کو اتنا پختہ کرے کہ جب جب اللہ کے حکم کا تقاضا اس کے سامنے آئے اللہ کا حکم اس کے سامنے آئے فوراً وہ اس پر عمل کرنے والا اللہ کی منع کی بات اس کے سامنے آئے فوراً رکنے والا یہ ایمان یہ ایمان کوی ہے ایسی زنجیر جو ٹوٹ جائے کمزور ہیں آپ رمضان کا مہینہ آتا ہے آپ جانتے ہیں آدمی روزہ رکھتا ہے کھانا سامنے بولے جہاد بڑھ جائے نہیں پانی اٹھا کے پینے والا تھا یاد آیا نہیں روزے کا استہوار آدمی کو اللہ کے منع کرنے پر دل کی چاہت کے باوجود اس چیز سے روک دیتا ہے باقی مہینوں میں نہیں کیوں اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا روزے کی حالت میں لیکن روزے کے علاوہ روزے کے علاوہ دل میں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ایمان خراب ہوگا دین بگڑ جائے گا تقوا ٹوٹے گا دیکھیے روزے کی حالت میں کھا لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے لیکن روزے کا مقصد کیا ہے تقوا پرہیزگاری روزے کے علاوہ اللہ کی منع کی تقوا ٹوٹتا ہے جو کہ روزے کا مقصود ہے تو روزے میں آدمی اللہ کے حکم کو یاد رکھے اور روزے کے بعد اللہ کے حکم کو یاد نہ رکھے اور تقوا ٹوٹنا پسند کر لے روزہ ٹوٹنا پسند نہ کرے جو کہ اصل مقصود ہے کہتا نادان آدمی ہے لہذا مومن کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی قوت کی فکر کر کے میرا ایمان ترقی کرتا جائے کل میں جتنا اللہ سے محبت کرتا تھا یا صبح آج میں اٹھا تھا اللہ سے میرے دل میں جتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت تھی شام میں سوتے وقت میں اس محبت میں اضافہ ہوا یا اس میں کمی آئی ہے ایک آدمی تعزیر برابر سوچتا ہے صبح میں نے اتنا شروع کیا تھا اتنے پیسے میرے پاس تھے شام کو تجارت کے بعد اتنے بڑھے تو خوش ہوتا ہے گھٹے ناراض ہوتا ہے غمگین ہوتا ہے کیا ہم اپنے ایمان کے بارے میں اپنی دینداری کے بارے میں بھی اس طرح سے سوچتے ہیں یا نہیں اگر نہیں تو ہم ناکام ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ سے ہمارا ایک معدہ ہوا ہے ایمان والوں کا اللہ سے ایک معدہ یا ایک ڈیل ہوئی ہے اِنَّ اللَّهِ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان ان کا پورا وجود سر سے پاؤں تک اور ان ان کا مال ان کی ساری ملکیت صرف نوٹ نہیں گھر بار بکریاں ریوڑ سارا کچھ بینک بیلنس سے ملا کے ہماری گاڑی موٹر کار اور سر سے پاؤں تک ٹوپی سے جوتے تک ہر چیز ہماری ملکیت مان صرف پیسے کو کہتے ہیں نہیں سارا مال جو کچھ ہمارا ہے ہم اور ہمارا جو کچھ ہے وہ سب اللہ نے خرید لیا ہے اسی لیے جب کھو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟, اِنَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم تو اللہی کے ہیں ہمارا مال تو بہت دور کی بات ہے ہم خود اللہ کے جو ہمارا ہے وہ بھی اللہ کا ہے ان اللہ ترنا اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال ان کی ذات ان کی شخصیت ان کا وجود سر سے پاؤں تک اور ان کی ساری چیزیں سارا اس کی ساری ملکیت اس کو خرید لیا ہے بدلے میں کیا ہے جنت اس جنت کو پانے کے لیے اپنے آپ کو کھونا پڑے گا جو اپنے آپ کو کھونے کے لیے تیار نہیں اللہ کو پانے کے لیے ایسا آدمی ناکام ہے آپ قرآن کریم میں پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھایا اللہ نے اسلام کا تقاضا کیا ہے اے نبی آپ کہیے انلا میری نماز میری قربانی میرا ذبح کی ہوا جانور میرا ذبح کرنا یا حج کرنا وہ محیا میرا جینا میری ساری زندگی ہے وہ مما میرا مرنا میں جیتا ہوں اللہ کے لیے اور میری موت آئے تو ایمان پر اللہ کی محبت کے ساتھ اور اللہ کے لیے مرنے کا موقع ہے میں بھی تیار ہوں للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے لا شریک الح اس کا کوئی شریک نہیں بدا لکھا امیر مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو وقت کر دوں اپنے پورے وجود کو اللہ کے لیے وہ انسلمین اس کا حکم اس کو ہوا ہے اور اس حکم کا سب سے پہلا فرما بردار میں میں مانتا ہوں اس بات کو ایک آدمی اپنے آپ کو اللہ اللہ کے لیے جینا مومن اللہ کے لیے جیتا ہے کوئی بیوی کے لیے جی رہا ہے کوئی بچوں کے لیے کوئی مال کے لیے کوئی عہدے کے لیے کوئی اپنے کریئر کے لیے ہم کس کے لیے جی رہے ہیں مقصد کیا ہے مومن کس کے لیے جیتا ہے مومن اللہ کے لیے جیتا ہے اور اللہ جہاں اس کو لے جائے وہاں جاتا ہے آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا جرن میں تو بس اپنے رب کی طرف ہجرت کرنا ہوں وہ مجھ کو راہ دکھائے گا یہ رب کی طرف ہجرت واجب ہے جیسے حدیث میں بھی آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے و رسول اللہ کی طرف ہجرت آدمی کیسے کرے گا ٹھیک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی مکہ سے مدینہ آتا تھا یا کسی اور علاقے سے مدینہ آتا تھا نبی کے پاس اللہ کے پاس ہجرت کیسے کریں گے اللہ کے کی طرف ہجرت کرنا یہ ہے کہ مخلوق کی طلب کی بجائے اللہ کی طلب غالب آ جائے آپ دیکھیے قرآن کریم اللہ نے کیا فرمایا اس کو سمجھیں اور جب تک یہ نہیں ہوتا ہے بندہ واقعی اللہ کا بندہ نہیں کرتا اللہ نے کیا فرمایا ودی کو رب المشرقر اور کیا فرمایا ودی اپنے رب کے نام کو یاد کر تیرے دل میں اپنے رب کے نام کا استہوار ہونا چاہیے اللہ کی یاد ہونا چاہیے قلب میں بھی زبان پر پڑ اور وہ سبق کل سب سے کٹ کے اس کا پہنچا یہ نہیں کہ رشتے ناطے توڑ لیں حقوق اللہ نے بتلائے ہیں لیکن اپنے قلب کو کسی سے جوڑ مت ایسا کہ وہ اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جائے انکانحب علیکم مین اللہ و ورسول تمہارے ماں باپ بیوی بچے تمہارے مال یہ وہ سب اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں زیادہ پسند ہو تم کو انتظار کرو اللہ کی طرف سے عذاب کا مومن ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ایک مومن اللہ پر کسی کو ترجیح نہ دے کسی کو ترجیح نہیں دی اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ایمان والے کون ہیں سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں ایمان والوں کی صفت ہے اگر یہ نہیں ہیں تو ہم اپنے ایمان کا حال دیکھیں انسان کا سب سے بڑا اصل حقیقی مطلوب اللہ باقی جتنی مطلوبات ہیں وہ بھی اللہ کے لیے دنیا سے یہ ماں کیوں اللہ نے حقوق آئے کی انبیو بچوں کے پورا کیسے کرے گا یہ چیز صحیح کیوں اللہ کے لیے اس کی ہر چیز اللہ کے ساتھ جڑ جائے اس کا اصل مطلوب اللہ رب والمغرب لا الہ الا هو ہے مشرق کا مغرب کا اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بتلا اس کو اپنا اپنی امور اس کے حوالے کر دے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیے کیا فرمایم ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے ان ابراہیم اکین امتن ایک امام تھے لوگوں کے لیے اس وار نمونہ تھے تقوا کا توحید کا اللہ کی تعداد فرما برداری کا ان ابراہیم قالی مسلسل اللہ کی فرما برداری کرنے والے حنیفن اس کو یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام کی صفت کیا بیان کی حنیف سب سے کٹ کے اللہ کا ہونے والا وَلَمْ یق مِنَ المشرقین شکر گزار وہ مشرقین میں سے نہیں شاکر اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے اجتبا اللہ نے ان کو سن لیا وہ ہداثرات اور کی ہدایت ان کو تو کہا کہ وہ کیا تھے حنیم سب سے کٹ کے اس کا ہو جانا اللہ کا ہو جانا یہ جب تک نہیں ہے زندگی صحیح نہیں ہوگی ایک چیز موم کی زندگی میں بنیاد ہوتی ہے اللہ اس کو سب سے زیادہ مطلوب اگر چننے کا موقع آئے اللہ چاہیے یا سب کچھ چاہیے تو سب کو کھونے کے لیے تیار ہو جائے اللہ کو پانے کے لیے تو یہ, یہ چیز مومن کا امتحان ہے دنیا کبھی پا کر اور کبھی کھو کے کھونے میں وہ یاد رکھے کہ اگر چیز کھوتا ہے دنیا میں نقصان اٹھاتا ہے ناکام ہوتا ہے کوئی بات نہیں صبر کریں اللہ کی معیت اس کو نصیب ہوگی ان اللہ خادری اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ تو مومن یہ سوچتا ہے کوئی بات نہیں دنیا گئی اگر میں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوگا جو کہ کھوئی بھی چیز سے بڑی چیز اگر دنیا کھو کے اللہ کی معیت اس کو ملتی ہے اللہ کا ساتھ اس کو نصیب ہوتا ہے تو ایک بڑی چیز مل گئی چھوٹی چیز کھو کر اور جب شکر کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور شکر بہت بڑی چیز ہے شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہے شکر یہ ہے کہ ایک آدمی قلب کلب میں اپنے دل میں نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے مانے دینے والا لا ہے یہ نہیں دیکھو میں نے محنت کر کے کیسے حاصل کیا آدمی جب نہیں ملتا ہے خوب کہتا ہے اللہ آپ کو دے دے تیرے سوا دینے والا کوئی نہیں اچھی بات جب مل جاتا ہے تو لوگوں سے کیسے کہتے بہت کوشش کی میں نے آسانی سے نہیں ملا یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے لیکن یہ اکبر نہیں ہے آپ دیکھیں گے قارون کی مثال میں اللہ نے کیا فرمایا کیا کہتا تھا وہ نما تی تو علم یہ میری معلومات کا نتیجہ ہے یہ جو کچھ مجھ کو ملا ہے یہ میری صلاحیت میرے علم کا نتیجہ ہے میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں میں نے بہت عقل سے علم سے سب کچھ حاصل کیا ہے جو کچھ ملا ہے یہ دیا گیا ہے لیکن میرے علم کی بنیاد پر مومن ایسا نہیں ہوتا ہے مومن یہ مانتا ہے اے اللہ میں لائق نہیں ہوں دینے والا تو ہے میرا احسان ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے جب تک کہ اپنی نفی آدمی نہیں کرتا ہے اللہ کے مقابلے میں تب تک کہ اس کی توحید صحیح نہیں ہوتی ہے توحید کامل نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ اپنی نفی بہت ضروری ہے شیطان اپنی نفی نہیں کرتا تھا روم لہذا اللہ تعالی نے ایمان والوں سے کہا غم وَلَا وَلَا مت <مؤمنين> کرو ہمت متنوع وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. مستقبل کے لیے ہمت مت ہارو کہ اب کیسے ہوگا امت کا کیسے ہوگا مسلمانوں کا اور غم بھی مت کرو جو کچھ کھویا تم نے جو نقصان ہوا ماضی کی رنجشیں غم مت کرو اس کے پاس. ان تم یقین رکھو تم ہی غالب رہو ان کن تم اگر تم ایمان والے ہو ایسا ایمان مانتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں آجب المر المن مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے ان امر کلو قیم اس کا ہر معاملہ خیر والا ہی ہوتا ہے مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور مومن کا ہر حال خیر والا ہوتا ہے جس حال میں ہوتا ہے خیر سمیٹتا ہے اور یہ چیز ہر حال میں خیر سمیٹنا مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے ایمان کی بدولت ایمان کی وجہ سے ایمانی بصیرت کی وجہ سے وہ ہر حال میں خیر سمجھتا ہے کیسے فرمایا ان اوا بسرا و شکر پکا نقی اگر اس پر آسائش کے حالات آتے ہیں اچھے حالات آتے ہیں مال بھی ہے صحت بھی ہے عزت بھی ہے بہتر نوکری جاب عہدہ سب کچھ ہے ڈگری ہے سب اچھا چلتا ہے جیسا جی چاہتا ہے سب اچھا چلتا ہے ایسے وقت میں وہ کیا کرتا ہے شکر کرتا ہے دل سے مانتا ہے دینے والا انداز فلانے بابا جی نے دیا نہیں فلانی تعویر انگوٹھی کڑا ناڑا دھاگا نہیں اللہ نے دیا اب یہ تو کیا ہے گاؤں بہار والے شرف شہر کا شرک کیا ہے میرے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے میری یہ صلاحیت ہے میں ہوں نا میں کرتا ہوں یہ بھی جو ہے صرف ہی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت فلا تجارہ اللہ کے شریک مت گھڑو اللہ کے ساتھ برابری والے نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے کہتے ہیں یہ کہ ایک انسان کا یہ کہنا کہ اگر رات کتا رکھوالی کے لیے نہیں ہوتا تو چوری چور چوری کر لیتا مرغیاں نہیں ہوتی آواز نہیں ہوتی تو چیز چلی جاتی ہے آدمی کا اس طرح سے کہنا یہ بھی شرک کی ایک ہے یہ شہر والا شرک ہے کہ میں ہوں میری ٹیکنالوجی میرا جاب میرا یوں میری, میری فلا چیز میری گاڑی میری موٹر میرے پیسے میرے پاس پیسے اب میں سب کچھ کر سکتا ہوں اچھا جب تک اللہ تعالی نہ چاہے ایک لکما نہیں کھا سکتا ہے کھا لیا ہارٹ اٹیک آئے گا منہ سے نکالا جائے گا اللہ چاہے گا وہ تو نہیں کھائے گا اللہ تعالی چاہے گا تو وہی ہوگا ایک انسان اللہ سے اپنے قلب کو مطالب کرے کہا کہ جب اس کو ش... اچھے حالات اس پر آتے ہیں وہ شکر کرتا ہے اور فرما ہیں پکا نہ خیر اللہ یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ل ان شکر اگر تم شکر کرو گے ہم نعمت میں اضافہ کریں گے ہم نعمت کو بڑھا دیں گے جیسے جیسے وہ شکر کرتا ہے اللہ کے احسانات اس پر بڑھتے چلے جاتے ہیں بلکہ دیکھا جائے بندے کی تخلیق کے مقاصد میں سے ہے شکر بندے کو پیدا کیا اللہ نے شکر کیوں نہیں پیدا کیا ہے کیونکہ عبادت شکر کا اظہار ہے ابلیس نے کیا کہا تھا اللہ تجد تو اکثر اللہ تو ان میں سے اکثر کو نا پائے گا اور اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا وہ من امن عباد میرے بندوں میں بہت کوڑے شکر کرنے والے ہیں فرما نب کلی ہی ان نہ ہم نے انسان کو راستہ بتلا دیا ہے اب چاہے تو شکر گزار بن کے کیجیے یا نا شکر ہے کہ انسان کو دنیا میں جو آزادی ملی ہے اس لیے ملی ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے کےجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے رات میں لمبی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ اتنا مجاہدہ کرتے ہیں آپ کے پاؤں میں سوجن آ گئی آپ کی تو مقرر ہو چکی ہے کہا احب ان عبدا شکورا کیا میں اس بات کو اس بات کی چاہت نہ رکھوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں کمال یہ ہے بندگی کا کمال شکر ہے کیونکہ شکر میں اللہ کی معرفت بھی ہے اور اللہ کے احسانات کی معرفت بھی ہے اور اس معرفت کے بدلے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ آدمی قلب قول اور عمل سے اللہ کے بھی ساری چیزوں کو وقت کر ہیں دل میں مانے میں نہیں کچھ بھی نہیں اللہ نے دیا زبان سے اللہ کی حمد ہو پونا پلا پلا نہیں اللہ الحمد کھائے پیے لباس پہنے الحمدللہ للہ نیند سے بیدار ہو الحمدللہ اللہ کی حمد کرے زبان سے اور جسم سے وہ امال کریں جو اللہ چاہتا ہے کہ شکر عمل میں بھی ہوتا ہے تو فرمائیں کہ جب اس پر اچھے حالات آتے ہیں شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے اور وہ انفابرہ صبر پکانا صحیح ہوتا ہے اور جب اس پر تکلیف کے حالات آتے ہیں صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے کیوں صبر کرنے پر اللہ تعالی مزید صبر کی توفیق دیتا ہے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے بلکہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے صبر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جان لے کے اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور اللہ نے فرمایا ان اللہ نے اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بلکہ صبر پر عجر کتنا ہے انما یوفق بغیر حساب صبر کرنے والوں کو ان کا ازر بے حساب دیا جائے گا حساب نہیں آپ غور کریں گے یہی سب سکھانے کے لیے تو روزہ آ رہا ہے روزے کے مقاصد میں سے دو چیزوں کی تربیت ہے اور اسی لیے کہا کوتیبہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے تم سے پہلو پر بھی ایسے فرض کیے گئے تھے کیوں تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو اللہ کی وجہ سے رکنے کا مزاج بنے پولیس کی وجہ سے رشتہ داروں کی وجہ سے سی سی ٹی وی کی وجہ سے نہیں یہ کوئی توحید ہے کہ ایک آدمی دوسروں کی وجہ سے روکے اور اللہ کی وجہ سے نہیں اس نے اللہ کے مقابلے میں دوسرے کی عظمت زیادہ جانی ہے یہ اللہ کی شام نے ایک اعتبار سے گسا کی اللہ سے نہیں بندوں سے لگتا ہے تیرا کیسا ایمان ہے روزے کی تربیت کیا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں گھر میں سی سی ٹی وی بھی نہیں بچے سکول گئے ہیں. اب اگر بھوک لگی ہے دیکھا اور فریج پوری دعوت دے رہا کوئی مسئلہ نہیں کھاؤ لیکن فریج بند کر دیا نہیں میرا روزہ ہے یہ ہوا ہے کیوں اللہ دیکھ رہا ہے اور دوسری چیز روزہ جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا صبر جس نے صبر کے مہینے کے روزے رکھے تو آپ نے رمضان کے مہینے کو کون سا مہینہ قرار دیا صبر کا مہینہ معلوم ہے کہ اس مہینے کا حاصل صبر ہونا چاہیے صبر کیا ہے ایک انسان مصیبت میں اللہ کی شکایت نہ کرے دل کے اندر اللہ سے ناراض نہ ہو کیا اللہ نے ایسا کیا دل میں ناراض نہ ہو اسی حدیث میں کیا ہے ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلا اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے مصیبت میں ڈالتا ہے فلاح و ربا و منقیتا فلاح و سو تو جو اللہ سے اس مصیبت میں راضی رہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو اللہ سے ناراض ہو جائیں اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے تو نمبر ایک مصیبت میں تکلیف میں صبر کرنا کیا ہے دل میں اللہ سے راضی رہیں اللہ نے تکلیف دی ہے کچھ مصلحت ہوگی میں نہیں جانتا اللہ جانتا ہے یوسف علیہ السلام کا شاہ یاد کرے کنویں میں گرنا بادشاہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے کبھی مصیبت کبھی نیچے گرنا سیڑھی بن جاتا ہے ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے اللہ, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے مومن کا اعتماد اللہ پر ہو یہ تکلیف آئی ہے اللہ تعالیٰ کبھی مومن کے ساتھ برا معاملہ نہیں کرتا ہے. کچھ تو ہوگا یہ امید یہ امید برے حالات میں بھی ٹوٹنے سے بچاتی ہے دوسرے زبان سے اللہ تعالیٰ کی شکایت سے بچے لوگوں کے سامنے شکایت کرے اللہ کی اور اللہ دیکھ رہا ہے شرم نہیں آتی کیا اللہ میرے ساتھ ایسا کر رہا معلوم نہیں کیوں ایسا کر رہا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ تو نہیں میں اتنا نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں دعا کرتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں اللہ قبول نہیں کرتا ہے کیا معلوم کیا حالات شکایت بندوں کے سامنے اللہ کی اللہ کے سامنے بندوں کی شکایت ہوتی ہے بندوں کے سامنے اللہ کی شکایت مومن کی غیرت اپنی بیوی کا تذکرہ دوسرے کے سامنے کرتا ہے اپنے بچوں کی شکایت دوسروں کے سامنے اپنے گھر کے راز بچا کے رکھتا ہے اللہ رب العالمین وہ رب العالمین ہے وہ بادشاہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے وہ سن رہا ہے اور یہ بندے شکایت کا باس کمپنی کا ہے اس کی شکایت کسی کے سامنے کر رہا اور باس دیکھ رہا ہے کیسے سوچے گا چلے گا کمپنی کا مالک دیکھ رہا ہے اور میں اس کی شکایت کسی کے سامنے کر رہا ہوں ہمت نہیں ہوتی ہے یہ کیسے ہمت ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا اور اللہ کی شکایت بندوں کے سامنے کرے یہ اس وجہ سے ہے اس کو اللہ کے دیکھنے کا استحکار نہیں ہے ایمان کمزور ہے زبان سے شکایت نہ کرے تین بدن سے ایسا کوئی کام نہ کرے جو صبر کے منافی ہو پٹک دینا چیزوں کو کپڑے پھاڑنا بال نوچنا اس طرح کی چیزیں جیسے کسی کی موت پر ہوتا ہے یا دنیا کی کسی چیز پر ہوتا ہے اب آپے سے باہر ہو جانا ان چیزوں سے بچے مومن ایسا نہیں کرتا ہے ان اصاب صدرہ سبق جب اس پر تکلیف کے حالات آتے ہیں، صبر کرتا ہے پکا خیر اللہ یہ کی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے خلاص کلام یہ کہ ایمان کے بعد امتحان ہے کب تک ہے ماں تک ہے نبلو وَإِلَيْنَا بشرۃ ہر جاندار کو موس کا مزاج چکنا ہے اور ہم تم کو آزماتے ہیں شر سے اور خیر سے اور پلٹ کے تم کو اللہ ہی کے پاس آنا تو اللہ نے جب موت کو ذکر کیا تو موت کے بعد امتحان کو ذکر کیا اور امتحان میں دو چیزیں بتائیں شر خیر دونوں یہ نہیں کہ اچھے حالات آئے تو اللہ الحمد انعام آ اللہ کا لیں وہ بھی امتحان ہے تکلیف آئی وہ بھی امتحان ہے کوئی سات کوئی لمحہ امتحان سے خالی نہیں ہم اس امتحان کو بھول جائیں یہ ناکامی کی شروعات ہے امتحان کی حالت سے غابل ہونا یہ ناکامی کی شروعات ہے امتحان کی حالت کا استحوار اور اس کے لیے تیاری یہ کامیابی کی شروعات ہے کہ میں امتحان میں ہوں کیا کرنا ہے حالات آئیں گے اچھے برے اچھے حالات میں شکر برے حالات میں صبر اللہ کو نہیں کھونا چاہے کچھ بھی کھو جائے مومن اللہ کو کھونا نہیں ہے بس باقی سب کھو دیں گے چلے گا اللہ کو نہیں کھونا ہے اللہ تعالی بندے کے لیے کافی ہے سب کھونے کے بعد بھی اللہ اگر ہمارے پاس ہو ہم کو کسی کمی کوئی کمی ہمارے پاس ہو نہیں ہے اللہ نے کیا فرمایا اور میں یہ توقل اللہ ہی فسف جو اللہ پر اپنا اعتماد رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جہاں سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں وہاں توکل تمام اسباب کا بدل بن جاتا ہے اللہ نے فرمایا علیہ صلاح بھی کا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی تمام چیزوں کا بدل بن سکتا ہے کچھ نہیں صرف اللہ لیکن ساری چیزیں مل کر بھی اللہ کا بدل نہیں بن سکتی ہیں سب ہے اللہ نہیں کچھ نہیں چلتا کام ہی نہیں ہو سکتا ہے اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھی موسا علیہ السلام کے پاس عطا ہے کچھ بھی نہیں ہے پھر آن پیچھے تو دریا اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ آسا بھی نہیں ہے اور قوم نے سب نے مل کے آگ میں ڈالا اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار خونی بردن و سلام علیہ ابراہیم اے یاد ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے اللہ جو چاہے کرتا ہے اللہ ہمارے پاس ہونا چاہیے اللہ سے ہمارا تعلق صحیح ہونا چاہیے بندہ جب تک کہ اپنے آپ کو اللہ کو نہ سونپ دے وہ اللہ کا سر سے تک نہ ہو جائے کیسے امید کرتا ہے کہ اللہ اس کا ہوگا یہ بٹا ہوا ہے بی بچوں میں مال دولت میں باس میں دنیا کی زیب و زینت میں ان ساری چیزوں میں اپنے دل کو بانٹ کے رکھا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ پورا اللہ کا نہیں ہوا اور چاہتا ہے کہ اللہ میرا ہو جائے اسپیشل میرے ساتھ سامنے اللہ کا ہو جائے کیسے ہوگا تیرہ معاملہ اللہ کے ساتھ اسپیشل ہے نہیں ہے آخر میں کچھ کو اللہ یاد آتا ہے سب سے آخر میں اللہ یاد آتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا لہٰذا یہ امتحان ہمارا ہے رمضان کا مہینہ قریب ہے اور اس مہینے میں اسی چیز کی تعلیم ہے کہ ہمیں اللہ کا استہوار ہو ہر وقت ہم کو اللہ یاد رہے اللہ کی وجہ سے ہم چھوڑنے والے بنے اللہ کی وجہ سے ہم برداشت کرنے والے بنے اپنی چاہت اپنی راحت اور اپنی مرغوبات کو اللہ کے روزے کا سبق کیا ہے اے اللہ تجھ کو پانے کے لیے اگر اپنی ضرورت کھانا پینا چھوڑنا پڑے وہ بھی چھوڑ دوں گا اس کو پانے کے لیے جائز چیزیں اگر تو منع کر دے تیری خاطر تیری رضا کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے میں اپنی حلال چیزیں بھی چھوڑ دوں گا اپنی کمائی سے حاصل کیا مال اگر تو کہے مت کھا نہیں کھاؤ گا جب تک تو منع کرے گا رکا رہوں گا جب تو اجازت دے گا تب کھاؤں گا اے اللہ میں تیرے یہ زندگی کا سبق روزے کا اگر ہم رمضان میں رکے رہتے ہیں بعض کیا کہتے ہیں بھائی سرا رک رمضان کا مہینہ ہونے دے پھر سے کریں گے سب کچھ رمضان کا مہینہ ہم نے پنجرا بنایا اپنے یہ پنجرا نہیں ہے یہ ہمارے لیے مینٹیننس ہے یہ ہمارے لیے تربیت ہے اگر یہ ذہن میں رکھیں گے رمضان کے بعد ہم ایک نئے انسان بن کے باہر آئیں گے نہیں تو قیدی جیسا جیل سے نکل کے پھر سے واپس وہ کرنے لگتا ہے تو رمضان کے بعد جیسے شیاطین آزاد ہو جاتے ہیں ہم بھی آزاد ہو جائیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے اس مہینے کو اپنے لیے تربیت کا مہینہ بنائیں اور اس مہینے میں اپنے اوقات کی تنظیم کریں تلاوت کا وقت ذکر کا وقت دعا کا وقت نمازوں کی پابندی دماغ کا اہتمام نوافل کا اہتمام اسی طرح سے اور و خیرات کا اہتمام اور اپنے دین کی باتیں سیکھنے کا علماء سے اقتصاد کر کے مسائل اور احکام پوچھنے کا رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا پانچ میں چھٹا روزہ آدمی پوچھے عالم صاحب کو فون کر کے روزے میں بال کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں تو اس کو پہلے کر لینا چاہیے مسائل وغیرہ سارے علماء اس شہر اور کا ہے بھائی آپ کو اتنے سارے علماء یہاں پر میسر ہیں آدمی رمضان سے پہلے رمضان کے مسائل معلوم کر لیں اور رمضان سے پہلے اپنا برنامج بنا لیں اوقات کی تنظیم کریں قرآن کم سے کم ایک مرتبہ تو ختم کرے یعنی کہ چار دن تک پڑھیں اور اس کے بعد بھی جو چھوڑ دیا تو اگلے رمضان کو نہیں شروع شروع میں جوش ہوتا ہے شروع شروع میں کچھ دن تراوی پڑھ لی اس کے بعد کہیں نہیں آخری وقت میں پڑھوں گا اور آخری وقت میں کب جب تحریر کب ختم ہونے کے قریب آنکھ کھول رہی ہے پھر کھاؤں یا تحریری کروں گا. اب اتنا بڑا امتحان اس میں پاس ہونا بہت مشکل بات ہے آدمی پھر کیا سنتا ہے تراوی غلط ہے انشاءاللہ اور تحریر روزہ ہے نا بھائی سہری سنت اس جیسے ثواب ہے برکت ہے تحریری کر لیتا ہے تراویح چھوڑ دیتا, چھو دیتا ہے قیام الہل چھوڑ دیتا ہے لہذا آدمی اپنے اوقات کی تنظیم کرے اور میں سمجھتا ہوں بہت آسانیاں ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں یہاں پر کام کاج کے اعتبار سے تو آدمی اپنے, اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرے اور خاص طور سے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے امت مسلمہ کے لیے دعا کرے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے تین لوگوں کی دعا قبول ہوتی جس میں سے جیسے مسافر ہیں مظلوم ہیں اور ایک روزے دار بھی ہے لہذا روزے کی حالت میں آپ دیکھیے صبح صبح شادی سے لے کر غروب آفتاب تکو سے لے کر غروب آفتاب اتنا بڑا وقت دعا کہ قبولیت کا کہیں اور ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے کوئی اور عبادت ایسی ہو جس میں اتنا طویل وقت دیا گیا ہو کہ جو مانگ رہا ہے مان خالی صرف افطار کے وقت دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے آپ کا پورا وقت ہے پورا روزہ پورے روزے میں فجر سے لے کے آپ مغرب تک کے دعا کریں اس میں کوتا ہی نہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق توفیقدہ فرمائیں اور اپنے ایمان کا جائزہ لینے اور اپنا اللہ سے تعلق صحیح کرنے کی ہم سب کو توفیق دہ فرمائیں ابو الرحاضا اللہ علیہ ولیکم